لا تدقُل المَس جد الحَار مَائِ شله أَينَ موحَطَروسَكُم مححلق نَرقُ سَكُ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 مَدُّ وَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تراهم تراهم ركعا سجد جدنا پی مجھو مین اصری سجو گالسال توراة وما سالهم في الانجيل غصب عين اخرج شطؤه فاذره فاستلظف على السطح فاستغلظ فاستوى على سوطه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم عظیما محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں گفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہار اہم کرنے والے تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا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 کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو غیث دلائے اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمال بجا لائے مغفرت اور عجل عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راج پورت. سامنے یہ پروگرام تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو ہم نے شب آٹھ بجے ایف ایم سیمن پر شروع کیا تھا آج کے پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم مصباح بلو صاحب اور اسفند سلیمان صاحب آج جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سیدنا حضرت بانی یہ سلسلہ عالیہ احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب کادیانی مسیح معود و مہدی محدود علیہ السلام کی مارکت العرا تصنیف مسیح ہندوستان میں ہے اس کتاب کا تذکرہ جب شروع ہوا تو اس کے بعد بہت سے سوالات ہمارے پروگرام میں آئے اور زیادہ تر کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کی وفات اور ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے سے متعلق تھا سوالات کا سلسلہ جاری ہے سوالات کے سلسلے کو ہم جاری ہی رکھیں گے آپ اگر سٹوڈیوز میں کال کرنا چاہیں تو ریڈیو احمدیہ کا نمبر 4164106522 فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر آپ ریڈیو احمدیا میں کال کیجیے اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن جائیں سامعین وقفے پہ جانے سے قبل ایک دو سوالات ہمارے ساتھ تھے موجود تھے میں چاہوں گا کہ پہلے ان سوالات کے جوابات کی طرف چلیں اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام میں مزید سوالات کو شامل کریں گے یہ پروگرام ہمارا اور آپ کا جاری رہے گا شب بارہ بجے تک لیکن پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفہ تو المسیح الخام سید اللہ تعالی بن بنصر عزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے یہ جو ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی وہ چھبیس اکتوبر سن دو کے خطبۂ جمعہ کی ہوگی تو چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف تو حسن صاحب جو سوال موجود تھا اور حادیث کا ذکر ہو رہا اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے جی سفی صاحب پروگرام دوسری فریکوینسی پہ تقی صاحب کا ایک سوال تھا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایک حدیث ضعیف یا مستند کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال بیان کی گئی ہو ٹھیک ہے تو میں نے یہ حدیث باتوں باتوں میں اردو ترجمے میں اپنے ایکسپلینیشن میں بیان کی تھی وضاحت کرتے ہوئے لیکن اب میں حدیث پڑھ دیتا ہوں حوالہ دے دیتا ہوں حدیث آن حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز العمال کی ہے ठीके. باب ثانی الفصل المبیا ٹھیک ہے میں صفحہ نمبر نہیں بتاتا بعض کا مختلف ایڈیشن ہوتے ہیں صفحہ نمبر مختلف ہو سکتے اس میں بیان دی کرتے آ حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ ان لم یقن نبی کا نب نبی خبر دی کوئی نبی ہی گزرا جس کی پہلے سے عیسا علیہ السلام ایک سو بیس سال تک زندہ رہے آگے کہ میں یہ اندازہ کرتا ہوں سمجھتا ہوں میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہوگی پھر دوسری بات انہوں نے کی بخاری, کہ میں. بخاری میں ایک اور حدیث وفات کے متعلق جو قرآن کریم کی آیت ہے جی جی کہ بخاری میں ایک اور جگہ ذکر ہے وکالا ابن عباس رضی اللہ, اللہ عنہ نے بیان فرمایا ही. کہ جو لفظ آیت قرآن کریم میں متوفی کا آتا ہے مطلب یہ ہے کہ میں تجھے موت دوں گا. نے پوچھنا اسفن صاحب کہ جو دوسری بات آپ نے روایت کی ہے یہ حضرت ابن عباس رسو کی روایت میں کتاب التفسیر تفسیر سرمایہ کے نیچے امام بخاری نے اس کو لکھا ہوا ہے کوئی بھی بخاری اٹھا لے اس کی تفسیر میں, میں نیچے امام بخاری نے اس روایت کو لکھا ہوا ہے. ابن عباس جو تھے جی. انہوں نے لفظ متوفی کا, کا مطلب بتایا ممی ہوگا کہ میں تجھے وفاد دوں. دوں گا موت ٹھیک جزاک چلیے بہت شکریہ یہ تو بات ہوئی جو بات کی تھی ہمارے آخری قدل نے اور اس کے بعد پھر ایک اور سوال تھا ہمارے پاس زاہد شاہ صاحب کا جیسبا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں چلیں اس میں ایک اور حدیث کا اضافہ میں بھی کر دیتا ہوں اسفن صاحب جی. کے ساتھ جی کہ ویسے تو ہم نے قرآن کریم کی آیات بتا دی ہیں لیکن کہتے ہیں حدیثوں سے بتائیں تو دو حدیثیں یا دو روایتیں اسفن صاحب نے بیان کی ہیں ایک میں بھی پڑھ دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسا وا عیسیٰ حیا نے جی لما واسعہ کہ اگر حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا ٹھیک ہے یعنی باوجود اس کے کہ وہ نبی ہیں لیکن اگر وہ میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو باوجود نبی ہونے کے پھر بھی میری پیروی ان کو ضروری تھی ٹھیک میری پیروی کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تو یہ دونوں کے لیے حیائن کا لفظ آیا ہے دونوں زندہ زندہ ہاں جی اگر دونوں زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں تھا اس کے بعد زائد شاہ صاحب نے سوال کیا کہ قرآن کریم جو ہے یہ اصل کتاب ہے اسی پر ہی فوکس رکھنا چاہیے دوسری کتابوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے ہم جو بنیادی بات ہے اس کی بنیاد قرآن کریم سے لیتے ہیں یہ جو حدیثیں وغیرہ ہیں یہ تائیدی حوالے ہیں یہ مزید تائید کرتے ہیں اس بات کی جو قرآن کریم پہلے ہی بیان کر رہا ہے ویسے تو جو بات قرآن کریم نے کہہ دی وہ حرف آخر ہونی چاہیے اس کے بعد کسی حدیث کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں بات کر دی ٹھیک ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث سے بھی یہ دکھایا جائے تو پھر ان کو حدیثیں بھی بتائی جاتی ہیں تو اصل جو بنیاد ہے بات کی وہ قرآن کریم پر ہی ہے لیکن جو بات زاہد صاحب نے کی وہ کہتے تھے کہ انی متوفی کا ورافیو کہہ لئیے تو کہتے ہیں کہ حتیثہ علیہ السلام متوفی کا ختو ترجمہ کر گئے کہ بالکل فوت وفات دوں گا یہی ہے جزاک اللہ شاہ, شاہ صاحب اتنا مان گئے چلیں اتنا ہی پیغام ان اپنے بھائیوں کو بھی سکھا دیں جو کہتے ہیں کہ متفیق کا ترجمہ یہ ہے کہ پورا پورا اٹھاؤں گا تو میں تجھے وفات دوں گا اور اس کے بعد تیرا رفع کروں گا زندہ آسمان پہ اٹھاؤں گا تو کہتے ہیں کہ زندہ آسمان پر اٹھانا یعنی اللہ کی طرف اٹھانا قرآن کریم میں لکھا ہے تو اگر یہ مان لیں پہلی بات تو یہ کہ وفات دے کر پھر پھر اٹھایا ہے ٹھیک تو یہ شاہ صاحب ہمیں سمجھا دیں کہ کیسے اٹھایا یعنی عظیسی علیہ السلام نے تو وفات پا لی فوت ہو گئے اب کیا اللہ تعالیٰ ان کی ڈیڈ باڈی اوپر اٹھا کے لے گئے تو اگر ڈیڈ باڈی اٹھا کے لے گیا تو اس کو اٹھانے کا کیا مقصد ٹھیک ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ زندہ آسمان پہ اٹھا لیا پھر زندہ آئیں گے چلو ان کی بات تو اگر مان لی جائے کسی قدر پھر بھی اس میں کچھ ہے کہ اچھا زندہ بیٹھے ہیں تو زندہ آ جائیں گے لیکن وفات دے کر پھر آسمان پر اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اس کا کیا مقصد اور قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے mm -hmm. تو شاہ صاحب ہمیں یہ بھی سمجھا دیں کہ کیا عزیثہ علیہ السلام نے دوبارہ بھی آنا ہے کہ نہیں اس دنیا میں ٹھیک ہے اگر آنا ہے تو قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے اور اگر نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمان پر اٹھا کے کیوں لے گیا پھر آسمان پر اٹھانے کا کیا مقصد لیکن اس میں جو دوسری آیت ہے مائدہ میں فلما یہ متوفی کا تو ہے نا یہ مستقبل کا سگر ہے وہ تو فعل ماضی ہو گیا فلما توفع طانی تو نے مجھے وفات دے دی حدیث علیہ السلام نے رفع کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ تو مجھے وفات دے کے پھر جب آسمان پہ اٹھا کے لے آیا زمین میں کیا ہو رہا ہے تو جانتا ہے हुँ. تو یہ یعنی ایسی باتیں ہیں جو ناقابل فہم ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو وفات دے دی ہے اب ڈیڈ باڈی آسمان پر اٹھا کے لے کے جانے کا پتہ نہیں کیا مقصد ہے ٹھیک ہے حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے فی تہیاؤنا و فی تموتونا کہ اے لوگو تم اسی زمین پر زندہ رہو گے اور اسی زمین میں وفات پاؤ یہ اللہ تعالی جو ہے باقیوں کو تو اسی زمین پہ وفات کے بعد رکھ رہا ہے حدیث علیہ اسلام کو اٹھا کے آسمان پہ لے گئے تو حالانکہ اور قرآن کریم نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے ٹھیک ہے تو اس میں اور پھر یہ جو کہتے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت بولیں کہ مجدد آئے گا کوئی مہدی آئے گا یہ اللہ تعالیٰ پر تو ہم جھوٹ یعنی اللہ تعالیٰ پر تو بول ہی نہیں رہے ہم نے کب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں مجدد دد آئے گا یا محدی آئے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ تو حدیثوں کی کتابوں کو نہیں مانتے لیکن جو بھائی مانتے ہیں ہم ان کے لیے عیاز کر رہے ہیں کہ جو بات آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ فلاں حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو جو لوگ حدیثوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ثبوت چاہیے تو ہمیں ان کو ثبوت دینے دیں آپ قرآن کریم سے ثبوت مانگتے ہیں تو اس میں قرآن کریم نے فرما دیا ہے کہ واقرین منہم ہوں لما اس آیت کا کیا مطلب ہے سورج جمعہ کی, جمع جمع کی آیت ہے ہو و اللہ جی عرصہ اللہ رسول الُ میں ہو واللہ جی رسول ہوں کہ وہی خدا ہے جس نے امیوں میں رسول بیچا اسی کا آگے تسلسل ہے وہ آخرین لمبا الحق بہم اور آخرین میں بھی وہ اس رسول کو بھیجے گا جو کہ ان پہلے لوگوں سے نہیں ملے ٹھیک ہے تو کہاں بھیجا اللہ تعالی نے آزور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک دفعہ آئے یا دو دفعہ آئے قرآن کریم کی یہ آئے دو دفعہ آنے کا ذکر کر رہی ہے नहीं. اور ان لوگوں میں آنے کا ذکر کر رہی ہے لمبا یلحق بہم جو ابھی پہلے لوگوں سے نہیں ملے ٹھیک ہے تو وہ کہاں آئے حضور کیا ناوزب اللہ قرآن کریم کی عایت غلط تو ہمارے لیے یعنی حدیثوں تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی قرآن کریم واقعی ایک مکمل رہنمائی جو ہے وہ کرتا ہے ہاں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پیاری کتاب قرآن کریم نے میں ہمیں کہا ہے وہ ماں آتا کم رسول کہ جو کچھ تمہیں نبی دے رہا ہے وہ بھی لے لو اس کو یہ نہ کہو کہ یہ تو راؤز بلّہ فضول چیزیں ہیں ناقابل اعتبار چیزیں ہیں وہ بھی لوگ کیونکہ وہ بھی رہنمائی کی چیزیں ہیں تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے والا سب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے تو وہ خدا کا نبی ہے جس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم جا. اس لیے اس کی بیان کردہ تفسیر بہرحال ہماری رہنمائی کے لیے ضروری ہے اور اس لیے وہ لوگ جو متشابہات میں پڑ جاتے ہیں تو وہ محکم آیات کو دیکھ کر اپنا قبلہ درست کریں اپنے معنی درست کریں تو ان کو قرآن کریم سے ہی ساری جو رہنمائی مل جاتی ہے ہم مزید تائید کے لیے حدیثیں جو ہیں اسی مضمون کی آپ کو مل جائیں گی تو بہرحال یہ کہ ایک تو شاید صاحب نے خود اقرار کیا کہ متوفی کا ترجمہ وفا دینا ہی ہے ٹھیک ہے لیکن وفات دینے کے بعد جسم آسمان پر جا رہا ہے مردہ اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ وہاں لے کر جا کے کیا کرے گا تو کیونکہ اور کہیں بھی قرآن کریم میں دوبارہ آنے کا ذکر نہیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سامین پروگرام جاری ہے پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلیفون لائن پر انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقبال صاحب اقبال صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات اقبال صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی جی آپ آنے ہیں بتائیے اصل میں تھوڑا اپنی آواز کو برند کیجیے گا آپ کی آواز بہت کم ہے جی بہتر ہے تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ ان کی عمر جو مطلب سال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کی عمر ایک سو بیس سال تھی تو ندی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آدھی ہو گئی ساٹھ سال تو اگر اس کے حساب سے مرزا قادیانی کی جو عمر ہے وہ تیس سال ہونی چاہیے تھی تو وہ تو نہیں تھی جی جی ایک بات دوسری بات یہ کہ جب آپ نے کہا کہ کے ساتھ دوسرا سوال میں آپ سے بات نہیں کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ امین صاحب ہمارے ساتھ ادفع موجود ہیں امین صاحب کو خوشاندیت کہتے ہیں امین صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و امین صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امین صاحب سب سے پہلے اپ نے ایک اگری سوال پوچھا ہے کہ وہ آئے امین صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی امین صاحب آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوال کے ذریعے جی ٹھیک ہے تو پہلا سوال جو اقبال صاحب کا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک سو بیس سال اور جی اقبال صاحب میں نے اس کا جواب پہلے بھی سوال ہوا تھا دے دیا تھا میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور اس سے قبل امین صاحب ابھی دوار کال کریں گے انہوں نے آہیت قرآن کریم کی نزول کے ہے. قرآنِ جو, نزول थी جو थी حضرت علیہ السلام کو نزول है. کی ہے انہوں نے اقبال صاحب نے کہا کہ حضرت بیان فرمایا حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہر ایک نبی کی عمر پہلے نبی سے ایک عادی ہوتی ہے اگر اس حدیث کے یہی معنی لیے جائیں تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کرتے جائیں تو حضرت سال عمر ہے حضرت عیسیٰ کی 120 سو بیس ہے قبل امبیا جتنے ہیں گزرتے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہیں اگر ہم پیچھے چلتے جائیں تو حضرت عدم تک پہنچیں گے اور ڈبل کرتے جائیں تو یہ تو ہزاروں میں عمر پہنچ جاتی ہے اور یہ یہ کے حوالے تھے ان کی عمر 480 ہونی چاہیے ہو گئی تو اس لحاظ سے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی اپنے گزشتہ نبی کی عمر سے آدھی عمر میں فوت نہیں وہ کم سے کم آدھی عمر ضرور رہا ہے کم سے کم آدھی عمر اس نے ضرور گزاری ہے اور اس کے بعد ہی فوت ہوا ہے ٹھیک ہے اور ا ہزر سے سلام کی اگر 63 سال عمر ہے انہوں نے کہا کہ ملر صاحب کی 31 سال ہونی چاہی تھی 31 سال ان کی عمر تھی اور گزرے ہیں سال سے پہلے فوت نہیں یہ اس چیز کا مطلب ہے اور دوسرا امین صاحب کی ابھی کال ڈراپ ہو گئی تھی اس کے علاوہ ابھی کچھ ذکر چاہ رہا تھا وفات کا جو ابھی سوال آیا تھا اور مسو صاحب نے جواب دیا کہ انہوں نے قرآن کیائد کے مطابق انی کا رافیہ کا یہ متوفی کا میں وفات مان لی اور اللہ تعالی نے وفات دے کے ایک مردہ کو آسمان پر لے جانے کا کیا مقصد تھا مسما صاحب نے ایک آیت قرآن کریم کی بیان کی فی ہاتھ ادھر ہی, جیو گے, ادھر ہی مرو گے سب کے سب اور یہیں سے نکالے جاؤ گے اس پر میں ایک اور آیت قرآن کریم کی میں بتا دوں اگر علیہ السلام کو مردہ بھی مانا جائے مت سے پھر بھی آسمان پر مردہ بھی نہیں جا سکتے قرآنِ کریم یہ کہتا ہے قرآن کریم سورہ جو قران کریم یہ بیان فرماتا ہے علم نجل الرد کفات احयाम واموات کہ قران کریم یہ کہتا ہے کہ کیا زمین کو ہم نے سمیٹنے والا نہیں بنایا اپنے ساتھ چپکے رکھتی ہے کیا فرمایا احयाम واموات کوئی چیز زندہ ہے یا مردہ ہے زمین زمین کے ساتھ سمیٹے رہے گی اگر عیسی علیہ السلام کو صاحب کے نزدیک مردہ بھی مانتے ہیں تو سوال تو یہی ہے کہ مردہ آسمان پر جانے کا مقصد کیا ہوا اور دوسری بات یہ ہے اگر لے بھی جائیں تو قرآن کریم کی یہ آیت اس معنی کے ویسے ہی خلاف ہے وفات کے متعلق اور بہت سی آیتیں ہم نے تو کچھ کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق اور بہت سی آیات ہیں ایک تو فلمات و کا حوالہ مصباح صاحب نے دیا جس کی توفعتا نہیں جو لفظ ہے کہ جب تو نے مجھے وفات دی اس کا مطلب وفات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ اپنے لیے بیان فرمایا بخاری کی حدیث ہے ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے اور بڑی خوبصورت آیت ہے جو اللہ تعالی کی ایک غیرت تھی ا حضرت صلی اللہ, صلی, اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرمایا ہے قران کریم سورہ الانبیاء میں یہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالی وما اجاللا لبشر من قبل کل خلد وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی بشر کو من قبل کا تجھ سے پہلے ما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ الخلد زندہ ہمیشہ کی زندگی فرمایا آفا مت فہم الخال ان کیا یہ ہو سکتا ہے مت وہ فات پا جائے فہم الخال اور وہ زندہ رہے اللہ تعالیٰ کی ایسی خوبصورت غیرت کا اظہار ہے خدا تعالیٰ کو غیرت ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے اور جماعت احمدیہ دیا کو گہرت ہے اس آیت کی روشنی سے اس کا حوالہ دوبارہ بتا اس رہے رہے حوالہ قرآن کریم کی. کی یہ سورا لمبیا آیت ہے تو اس کریں تو میں نے کہا کہ بیس سے جس سے وفات ہوتی ہے یہ تو ہم ایک دو سوالات آئے ہیں اور بھی بہت سے آیات ہیں جی چلیے بہت شکریہ تو مزبا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہے نہیں ابھی سوال تو میرے پاس اور نہیں ہے لیکن میں نے آپ سے پوچھنا مناسب سمجھا اسی سوال کے بارے میں مجھے رکھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اگر ایک بات تو ایک فہیم صاحب نے بھی سوال کیا ٹھیک ہاں فہیم صاحب کا سوال ہے اور بڑی دیر سے ہے جی, جی, جی, جی چلیے آ جاتے ہیں سوال پر فہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی کو سلام کہیں جی لیکن وہ آگے سے جواب نہ دے تو کیا حکم ہے کیا تعلیم ہے اس میں یہی حکم ہے کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں یعنی ہمیں کہیں بھی میں یہ نہیں آیا کہ آپ اسلام علیکم کہنا بند کر دیں بالکل आ, ویسے جو امین صاحب, م, کہتے ہیں جی. شاید وہ یہ چاہتے نہ ہوں لیکن کا مطلب ہے اور آپ پر بھی, جی یعنی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ آپ پر بھی ہو. بالکل تو السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں وہ اور آپ پر بھی ہو ٹھیک تو شارٹ کٹ مارتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے आ, اس میں یہی تعلیم ہے کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور لوگوں نے دوسروں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تو اسی بات پہ ایک دفعہ پھر امین بھائی کو سلام بھیج دیتے ہیں زوردار طریقے سے <سلام> ہمارے ساتھ موجود ہیں امین صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پلیز میرا کوششن آپ لوگوں کو چیلنج چیلنج کہ قرآن پاک کی ایسی آیت پیش کریں جس میں لفظ موت ہو اور موت کو سغیر ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نام کی شراہت ہو اور آیت واقعی دلالت. یہ میرا سوال لکھیں اس پہ پلیز مہربانی کر کے غور سے جواب دیجیے گا جو میں نے بات کیوں قرآن پاک کہتا ہے اللہ ابھی میں جاؤں گا بیڈ پہ ٹھیک ہے نا سو جاؤں گا. اللہ میری روح مکال دے گا. اگر میری زندگی ہے یہ تو پوری صبح اس کی روح روک لی جائے گی توقع کے معنی اگر موت کے ہیں تو ساری دنیا اس وقت ابھی سوئیے تو مری پڑ گی جی. میں آپ یوں کہنا چاہتے ہیں تو بہت شکریہ بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کا ایک سوال مجھے اور لینا ہے زاہد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود موجود ہیں ہیں کے سوال میں میں اصل جواب تھا تو وہ بات لیکن کہیں گے. ایک دفعہ پھر. شاہ صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مصباح صاحب تھے میں جی آپ کی تکلیف دیں گے اونچی آواز میں کہیں مجھے یہ کہ جو لوگ سن رہے ہیں ریڈیو ان کو سوال نہیں سمجھ میں آ رہے والے ہیں ان کو کہ یہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس میں تو آپ بار بار یہ کی کہ کیا ارادہ اللہ نے اسی آ... اس طرح کے الفاظ جی. اور انسان کے انداز گفتگو سے پہچانتے اگر آپ قرآن کو صرف خدا نظر سے دیکھیں انسان کو آپ قرآن سے دیکھیں تو آپ کو جانتے ہیں تو رسول اللہ نے بیان کر دی میں نے اپنی طرف اٹھاریا ہے یا ہی بھی طاعت کام یہی تو کافروں کا ایک شیو ہے خدا کی بات کو دوٹ کرتے خدا نے اٹھاریا ہے وی ان کی ایک مریکل تھی جب پیدا ہوئے تھے ان کی جد بھی ایک مریکل ہے اور اسیاری پہاچہ ہے وہ ریزر ایک سن they saw him again and then he was there because God raised him چلیے بہت بہت بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو ہم باری باری آتے ہیں جی جی امین صاحب نے ذکر کیا توفی کے حوالے سے حنا موت حنا موتحاد اللہ تعالی جو ہے توفیع کرتا ہے نفس کو جس کی موت ہو اس کی روح واپس نہیں کرتا اور جس کی نہ ہو اس کی واپس کر دیتا ہے قرآن میں توفیع کا لفظ دو ہی جگہ پہ دو ہی موقعوں پر استعمال ہوا ہے قرآن کی ہوتی ہے ایک ہی نہ یہ کہتے جب سوئے ہیں تو اس کا سارے مرے پڑے ہیں یہ تو لازک ہی غلط جو قرآن کی خود کہہ رہا ہے جب موت ہو تو پھر میں توفیق تو کرتا ہوں یا جب سوئے ہوئے ہوں پھر میں تو وفی کرتا ہوں تو ہاں سویا ہوا بھی ایک آرزی موت ہے اس لفظ کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اسی آئم فرماتا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ تو یہ اس میں کوئی ماضی کا ماضی کا سیگا ہو اور حضیسہ علیہ السلام کا نام ہو تو اس حوالے سے لفظ بتا دیں میں نے اس کے بعد دو آئتم پڑھ کے سنائی ہیں سورہ لمبیا کی بھی پڑھ کے سنائی ہے آیت پینتیس ہے پھر اور آیت کے والی بھی آیات پڑھ کے سنائی ہیں नहीं. تو یہ مطالبہ تو اپنی مرضی کا ہے نا جی ماتو لفظ ہو تو مانوں گا اور آیت قرآن, قرآن کی اتنی زیادہ ہیں وفاد کے اوپر دلالت کرتے ہیں नहीं. وہ نہیں ماننے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بیان فرمایا انہوں نے اپنی آیت پہلے پڑھی تھی اور ویسے وہ مجھے یاد آیا ان کی وہ نزول والی آیت نے, نے دی نہیں وہ نہیں حضرت السلام کی اچھا ما محمد اللہ رسول قد خلط من رسول. Uh -huh. اسے یہ کیا مراد لیتے ہیں آن صلی اللہ یہی وہ آیت قرآن پڑی گئی جب وسلم کی وفات ہوئی اور है. یہ صحابہ کا اجماع تھا جی جی صاحب جو بات کی ہے نے بتایا ہے اس میں تو جسمانی رفا کہاں ہے وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ لفظ موت جو ہے نا توفع موت اگر مراد ہے تو لفظ موت ہی ہونا چاہیے اور فی ماضی میں ہونا چاہیے اور حتیثہ علیہ السلام کے لیے ہو ٹھیک جب یہ ساری باتیں کٹھی ہو تو پھر ہم مانیں گے کہ حتیثہ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے ورنہ پھر ہم ان کی زندگی ہی کو مانیں گے ٹھیک ہے اگر یہ ایسا نہیں تھا تو حضیب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ایک بلند مقام ہے علم تفسیر میں تمام مفسرین جب اپنی تفسیروں میں کسی عادت کی تفسیر لکھتے ہیں تو اس طرف جاتے ہیں کہ حتیب عباس نے کیا جی کیا ہاں بالکل اور ان کا اتنا بڑا کال ہے جن کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جگہ دی ہے جی ہاں وہ کہتے کا مطلب ہی ممیتوں کا ہے ٹھیک ہے تجھے وفات دوں گا موت دوں گا تو اگر متوفی کا ترجمہ ممیتوں کا ہوا تو توفع کا ترجمہ کیا ہوا مائدہ کی جو آخری رکو ہے فلما توفیع کا مطلب ہوا فلما امتانی جو है. لفظ امین صاحب چاہ رہے ہیں थीक کہ, थीक کہ وہ دکھایا جائے وہ قرآن کریم میں تو نہیں ہے قرآن کریم میں تو وہی الفاظ ہوئے لیکن حذیبن عباس اس کا ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو متوفی کا کا ترجمہ ہے ممی کا میں تجھے موت دوں گا اور اس لحاظ سے پھر آپ خود ہی ترجمہ کر لیں فلما توفیتانی کا ترجمہ حصیبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کیا بنتا ہے بالکل صحیح بات ہے کیونکہ وہ, وہ کچھ لوگ یاد آ گئے ماضی کے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ, سلام اللہ علیہ وسلم سلام. سے کہ سچے ہیں تو آسمان. جی آسمان پہ چڑھ جائیں جی جی. پھر اس پہ بس نہیں کی تھی کہا تھا کہ واپس بھی اتارے تو کیا جواب تھا میں تو بشر اور انسان ہوں ایسا کام نہیں کر سکتا ہے نا بشر اور انسان جو مطالبہ امین سب کر رہے جی. ہیں موت کا اگر لفظ موت بھی آ جائے جی عتیص علیہ السلام کے لیے پھر بھی آپ کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اس ماننے کو ماننے سے انکار کر دیں کیونکہ جب آپ بستر پر جاتے ہیں امین صاحب نے کہا کہ سونے کے لیے جاؤ جی جی جی تو آپ یہ دعا پڑھیں گے علامہ بیسمے کا آمو تو ٹھیک الا میں تیرے نام کے ساتھ موت پانے لگا ہوں ٹھیک ہے حالانکہ آپ سوئے ہوتے ہیں سانس لے رہے ہوتے ہیں جی تو موت تو نہیں ہے تو اگر حدیث علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ آ بھی جاتا Hmm. تو آپ کہتے ہیں وہ جو روز ہم دعائیں پڑھتے ہیں موت والی تو یہ کہاں سے ہوا کہ اس کا مطلب ہی موت ہے کہ یعنی بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا بالکل. تو ہم تو روز یہ دعا پڑھ کے سوتے ہیں تو وہاں تو موت کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل اور جب آپ اٹھتے ہیں تب بھی یہی دعا پڑھتے ہیں الحمد للہ بادام اماتانا فیل ماضی ہے موت کا لفظ جی تو وہاں بھی موت وہ بلکل یہ یہ تھی کو فیصلہ کن آیت ہے. زمر کی آیت نمبر ترتالیس ہے کہ توفی کب کیا ہوتی ہے اللہ توف الفین کہ اللہ تعالیٰ توفی کرتا ہے انسان کی عربی میں اس کا مطلب آپ دیکھیں توفہ کا مطلب ہے کابازہ ہو اس نے اس کی روح قبض کر لی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ توفی جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے توفہ تو وہ دو ہی صورتوں میں کرتا ہے دو ہی حالتوں میں ہی نہ موت ہیں یعنی موت کے وقت غلطی لم تم فی منام اور اس کی جو لم تموت جو مری نہیں ہے زندہ ہے فی انا میں ہے لیکن نیند میں ہے تو نیند میں بھی اور موت میں بھی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے انسان کی ہاں آن نیند والی جو روح ہے وہ یعنی وہ اس لحاظ سے موت ہے کہ انسان کو ہوش نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے گویا کہ مردہ پڑا ہے لیکن اس کے اندر سانس چل رہا ہے لیکن فیوم سے کلتی کضا الحل موت بس جس پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے موت کا تو اس کی روح جو ہے اپنے پاس ہی روک لیتا ہے واپس نہیں دیتا وہ یورسیل الخرا یورسیلخرا اور جہاں تک دوسری حالت ہے یعنی نیند والی اس میں دوبارہ اس کی روح اس کو واپس دے دیتا ہے یعنی ہوش اس کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ خود ہی اندازہ یعنی بتا دیں حدیثہ علیہ السلام کس حالت میں ہے موت میں ہے یا نیند میں ہے یعنی دو ہزار سال سے حدیثہ علیہ السلام سو رہے ہیں پھر تو سو رہے ہیں تو اسی دنیا میں آسمان پہ اٹھانے کی ضرورت تھی اور پھر وہ آئے کہاں لے کر جائیں گے دو ہزار سال سے عدیسیٰ علیہ السلام سوئے پڑے ہیں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ, وما جالنا ہم جسد اللہ یا کی کہ نبیوں کے جسم ہم نے ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا کھائے بغیر زندہ رہ سکتے ہوں لا یا تام تو دو سال سے اگر عدیسی علیہ السلام زندہ رہ رہے ہیں یعنی سوئے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کھایا نہ پیا اور آیت قرآن کریم کی صورت انبیاء کی کہہ رہی ہے کہ نبیوں کے جسم ایسے نہیں ہیں کہ وہ کھائے پیئے بغیر بھی زندہ رہ سکیں بالکل تو یہ کیسے نبی ہیں جو دو ہزار سال سے سوئے ہوئے ہیں نہ کچھ کھایا نہ پیا پھر بھی زندہ ہے لیکن قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے اس سے پہلے ماضی کا سیکھا ہے یا قرآن تو کی ہے نہیں کہتے موت کا لفظ نے دکھائے تو یہ جو بات ہے یہ تو وہ ہے جو عیسائی حضرات کہتے ہیں دیکھا ہم نہ کہتے کہ انسان یا رسول یا نبی نہیں ہے یہ کیا تم چھوٹے درجے پر لے آتے ہو ان کو خدا کا بیٹا ہے دو ہزار سال سے کچھ نہ کھایا نہ پیا پھر بھی زندہ ہوا خدا کا بیٹا کہ نہیں کیونکہ خدا ہے جس کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی حاجت آپ کا رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار دن پانچ دن جب کھانے کو نہیں ملتا تو پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں بھوک کی وجہ سے اور یہ ہمارے یعنی یہ عیسائی عیسائیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ہمارے جو خدا کے بیٹے ہیں دو ہزار سال ہو گئے زندہ ہے نہ ان کو کوئی پریشانی ہے نہ پیٹ پہ کچھ باندھنا پڑ رہا ہے کہ بھوک سے نڈال ہیں کوئی ایسی حالت نہیں یہ وہ باتیں ہیں جس سے وہ کہتے ہیں کہ اب خود ہی بتاؤ فضیلت والا کون ہے جی محمد یا یسو جو دو ہزار سال سے کھائے پیے بغیر زندہ ہے وہ فضیلت والا ہے یا جو چار دن بھوکا رہنے پر پیٹ پر پتھر باندھ لے وہ فضیلت والا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے بھی ہمارے سوچ چکے ہیں آپ ایسی باتیں کہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمان علاقوں میں اسلام کے خلاف حتیثہ علیہ السلام کی فضیلت کے دلائل دیتے ہیں وہی دلیلیں آپ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے تو آپ وہ بات کہیں جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوتی ہو یہی وجہ ہے کہ ایک کتاب ہمارے خلاف یہ جو تحزیل الناس مولانا قاسم نانوتی صاحب کی ہے اس پر دیوبندی حضرات اب اس کے حاشیے لکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب اپنی تو اس میں ایک صاحب ہیں یو کے میں ہوتے ہیں علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب یہ اسلامک اکیڈمی ہے مانچسٹر میں اس کے ڈائریکٹر ہیں دیوبندی عالم ہیں وہ لکھتے ہیں ختم نبوت زمانی کتنا پختہ عقیدہ کیوں نہ ہو یعنی زمانے کے لحاظ سے ختم نبوت یعنی ختم ہو گیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ پختہ کتنا ہی پختہ عقیدہ کیوں نہ ہو ختم نبوت مرتبی میں عقیدت بہرحال زیادہ ہے یعنی مرتبے کے لحاظ سے ختم -نبوت خ... یعنی آپ جیسا آپ کوئی نہیں آ سکتا ہاں آپ سے کم اور آپ کی پیروی میں کوئی آ جائے یہ ہے ختم نبوت مرتبی ٹھیک ہے جو احمدی حضرات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں عقیدت بہرحال زیادہ ہے اور لوگوں کو ظاہر میں زیادہ کھینچتی ہے بالکل تو آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ جو احمدیہ جماعت کا عقیدہ ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت میں بہرحال زیادہ ہے تو اگر زیادہ ہے تو خدا کے لیے اس عقیدے کو اپنائیں جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقیدت ثابت ہوتی ہو بالکل اس عقیدے پر زور نہ دیں جس سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں کمی واقع ہو بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب میرے ساتھ تین کالر ہیں انہیں میں لے لوں پہلے اور اس کے بعد پھر کیونکہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کا وقت ہے ہماری باہر راست نشریات میں ہمیں آج خود جمعہ کی ریکارڈنگ بھی پیش کرنی ہے حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے حسن صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حسن صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جناب آ رہی ہے جی آپ جی <تصفح> کے, کے قبیلے کا صبح में میں, حرات میں, حرات میں مجھ نہیں پتا ایران میں ہے کہ اس وقت افغانستان میں ہے کہ ان کے پاس میں نے پرانی بائبل بھی موجود ہے پہلے وہ عیسائی تھے بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ایک کتاب کسی نے لکھی تھی لوگ کے علمے ہے اس کا کچھ چلیے ٹھیک ہے آپ کا سوال میں نوٹ کر لیتا ہوں مصباح صاحب سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں اور کوئی سوال ہے صاحب چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس وقت فضل صاحب موجود ہیں انہیں خوشآدید کہتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں فضل صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فضل صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ و عیسی علیہ السلام کشمیر میں آیا تھا تو اپنا تین حصہ جو زیادہ نوے سال سے زیادہ عمر انہوں نے کشمیر یا افغانستان یا اخبار میں گزارا تو بجائے اس کے کہ کشمیر بر صغیر اور افغانستان اس سیاحت کا مرکز ہو تو جو وہ تو یورپ اور میں مرکز ہے تو کیا, کیا حضرت المقدس سے آنے کے بعد انہوں نے گوشہ گیری اختیار ایک منٹ ایک مینٹ ایک منٹ اور دوسرا مصباح صاحب نے وہ آیت احمد کا افغانستان سے ہوں افغانستان میں یہ آیات آپ مانتے ہی نہیں آپ کے ایک بہت بڑی چہتی اسپیکر ادھر ہوتے ہیں میں اس سے سوال کیا تھا اس نے کہا کہ یہ مرزا کے نام پر آیا ہے یہ یہ آیات مرزا کے اشارے پہ آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ کے صلیم پر نہیں آیا آپ وہ بھی کہتے کہ ہمارے علما کے بارے میں کہ ان کے درمیان کتنا تضاد ہے آپ کے درمیان کتنا تضاد ہے مانتے ہیں کہ یہ آیات محمد صلی اللہ علیہ کے بارے میں آئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو مرزا کے بارے میں ہیں کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ سوال کا میرے ساتھ امین صاحب بھی موجود ہیں ایک دفعہ پھر ان کا سوال لیتے ہیں شاید وہ جواب لے کر آئے ہوں وہ آیت بتا رہے ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ امین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امین, امین صاحب آپ آن ایئر ہیں امین صاحب آف ایئر ہے تو کال پر نہیں ہے موجود چلیے مصباح صاحب آ, میرے پاس آخری پانچ چھ منٹ ہیں صرف پروگرام میں پھر اس کے بعد خود بے کی ریکارڈنگ ہے تو ہم اور کوئی سوال اب کنٹرول کو بتا رہے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہمارے پاس آج کے پروگرام میں وقت نہیں ہے تو سوال ہم لیتے ہیں آ, حسن صاحب جی حسن صاحب سے بات شروع اس, اس تا, میں ]تا جو انہوں نے پہلے بات کی اباحیہ جو ہے سے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن امنگس جو انہوں نے کتاب بتائی بالکل یہ آ, پ, ہمارے آ, اس کا ذکر موجود ہے اس میں بھی ان یعنی آپ کو وہ رسومات جن کی مشابہت ہے بنی اسرائیل میں اور افغانیوں میں اس کا ذکر آپ اس میں پڑھیں گے جو حضرت مرزا غلام کے آریانی علیہ السلام کی کتاب آج شروع میں جس کا تعارف کرایا گیا مسیحی ہندوستان میں اس میں بھی حضرت میزہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ایک چیپٹر آخر پہ باندھا ہے جس میں انہیں ایسے ہی دیگر تاریخ دانوں کی یا سیاحوں کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو قبیلے ہیں افغان یا کشمیر والے یہ دراصل بنی اسرائیل ہی کی نسل ہیں اور اس کے ثبوت میں انہوں نے کلچر کی رسوم و رواج کی کھانے پینے کی یہ شکل و شباہت کی یہ مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں تو اس میں بھی ایک لمبی لسٹ ہے تقریباً ایک درجن کے قریب وہ کتابیں بنتی ہیں تو وہ کتابیں بھی یہی مضمون بیان کرتی ہیں کہ یہاں وہ افغانی قبائل آئے جس میں کہ پھر حتیثہ علیہ السلام جن کے لیے آئے فضل صاحب جو ہیں انہوں نے وہی بات کی کہ کشمیر عیسائی کیوں نہ ہوا یہ تو بت پرست تھا یہ جو کشمیر ہے یہ افغانستان ہے کہتے ہیں میں بھی افغانستان سے ہوں افغانستان میں مختلف ادوار گزرے ہیں آپ کو وہاں بدھزم کے بھی آثار ملتے ہیں جی تو کہتے ہیں مرکز جو ہے وہ عیسائیت کا فلسطین کیوں رہا ادھر کیوں نہ آیا عدیثہ علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ تیس 30 سال فلسطین میں رہے یا اس کے علاقے میں اور اس کے بعد حجت کر کے یہاں آ گئے. تو یہ نہیں کہ وہاں سے جب ہجرت شروع کی تو اگلے دس دنوں میں آپ کشمیر پہنچ گئے ایک لمبا عرصہ گزرا اور درمیان میں آپ قبیلوں کو تبلیغ کرتے گئے اور کس عمر میں کس زمانے میں پہنچے اس کی تفصیلات وہاں نہیں ہیں ٹھیک بہرحال جب آپ کی وفات ہو گئی تو دونوں طرف آپ کی تعلیمات موجود تھیں لیکن جب روم عیسائی ہوا تو تب یہ یونان کی کچھ باتیں رومن اپنے ساتھ عیسائیت میں لے آئے اور ہمارے نزدیک وہی تصلیص کا عقیدہ یا اس سے پہلے پولوس کسی طور پر شروع کر چکا تھا yeah. تو یہ بعد میں وہاں آیا اور وہ بالکل ایک اور طرف عیسائیت چلی گئی ٹھیک ہے تو کشمیر میں آپ کہتے ہیں کیوں نہ ہوئے وہی میں نے بات پہلے عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس علاقے میں جو اسلام پھیلا ہے ہمارے نزدیک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ان بشارات کا بھی اس میں ایک ہاتھ ہے کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا اور وہ سارے کا سارا علاقہ مسلمان ہو گیا تو میں نے بتایا کہ عیسائی اگر آپ کو نہیں ملتے عیسائیت کے آثار اس کی کتابیں ان کا ذکر آپ کو ضرور ملے گا اس کے ہم حوالے آپ کو فراہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا اسم احمد والی پیشگوئی میں میں نے سنا ہے کہ میزہ صاحب کو آپ مستق ٹھہراتے ہیں مسیح مودیہ السلام نے اپنی تفسیروں میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ میں کنٹرڈکشن ہے اس میں اس کی جو اگلی آیت ہے اسم احمد اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و من ازلم و ممن افطرا عل اللہ کازیبہ واہ واید علیہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ساتھ بتن ہیں یعنی اس کے اندرونی ایک آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے اس کے اندر ساتھ معنی چھپے ہوئے ہیں تو آپ خود ہی بتا دیں اس آیت کے ساتھ معنے کیا بنیں گے آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو ہم نے, ہمیں تو دو سمجھ میں آئے ایک تو یہ کہ اس سے مراد مرادور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ہے یہ حضرت مسیم علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے لیکن اس سے جو اگلی آیت ہے اس معنی کو سمجھ لینے کے بعد اس آیت کی اگلی آیت جو ہے واہ وا یدھ آل اسلام والا جو مضمون ہے اس مضمون کے حوالے سے ہم اس کا یہ تجمہ بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد آزور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مرزا غلامت کا علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور کی? ہیں کیونکہ یدھ اسلام کا مطلب ہے اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے جی. حضور صلی اللہ کو اسلام کی طرف بلایا نہیں گیا ٹھیک آپ اسلام کی طرف خود بلاتے تھے بالکل حضرت مسیح محدود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جوڑا ہے جی تو بلانے والے حضرت آضور صلی اللّہ علیہ وسلم ہیں جن کو بلایا گیا ہے وہ حضرت مسیح محدود علیہ السلام ہے تو ان معنوں کی روح سے ہم ایک معنی اس کا یہ بھی کرتے ہیں لیکن چیز. وہ مضمون اپنی جگہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ساتھ بتن ہیں تو ساتھ معنی اس کے ہو سکتے ہیں ہمیں تو یہی دو سمجھ میں آئے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح بلوچ صاحب آپ کا اور بہت شکریہ اسمن سلیمان صاحب آپ کا اسی کے ساتھ آج کے براہ راست پروگرام کا اختتام ہوگا اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت احمد صاحب علی فت المسیح الخ سید اللہ تعالی بن نسل عزیز کے خود جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے بہت اہم خود جمعہ ہے ہمارے تمام احباب سے جو سننے والے ہیں سامعین ان سے درخواست ہے کہ اس خطبہ کو سنیے گا سفیر راجپوت کو اپنی ٹیم کے ساتھ ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے کی شب نو بجے عربی زبان کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیات زندہ بار احمدیات زندہ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 نے والا چکا احمدی ہے زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم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 السلام علیکم رحمۃ اللہ شریک لہو <تصفيق> <تصفيق> واشهد ان محمد رسول اماد پاؤ بل شیتا بسمل رحمی الحمد للہ ہر میم رہی مالک یوم یا ندو یا اللہ تعالی کا یہ ہم پر بڑا آسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل سے حضرت مسیم علیہ السلط کو ماننے کی توفیق طرح فرمائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام صادق کو ماننے کی توفیقت طار فرمائی جسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہمارے مہدی کے الفاظ سے خطا فرمایا یاد فرمایا یہ پیار اور قرب کے اظہار کا اعلیٰ مقام ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کہہ کر حضرت وسیم السلّۃ السلام اور مہدی مود علیہ السلام کو طاف فرمایا جہاں حضرت وسیم علیہ السلام نے اپنے لٹریچر میں اسلام کے اعلیٰ ترین وضب کے بارے میں بیان فرمایا ہے اعلیٰ ترین وضب ہونے کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض انہیں پر الٹا کر یہ ثابت فرمایا کہ آج حقیقی اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا اور گناہوں سے نجات دلانے والا اگر کوئی مذہب ہے اور مذہب ہے یقیناً تو وہ صرف اسلام ہے وہاں اپنوں کی تربیت کے لیے بھی بے شمار تقاریر تحریروں اور مجالس میں بے شمار اشاد فرمائے جو ہمارے ایک قدم قدم پر ہمارے لیے قدم قدم پر رہنما ہیں اور ہدایت کے سامان ہیں آپ <coughs> نے <coughs> اپنے ماننے والوں کو بڑے درد کے ساتھ بیت کا حق ادا کرنے اور حقیقی محمد بننے کی طرف رہنمائی فرمائی جس کو ہمیں غور شدات ہیں جنہیں ہمیں باقاعدہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور یہی ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ ہے یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دین کا ادراک بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم خدا تعالیٰ کے قرب پانے کے راستے بھی تلاش کر سکتے ہیں یہی ذریعہ ہے جس سے ہم قرآن کریم کے اسرار و معارف تک پہنچ سکتے ہیں اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو پہچان سکتے ہیں اور یہی ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی اعتقادی حالتوں کو درست کر سکتے ہیں اور یہی ذریعہ ہے جسے ہم اپنی عملی حالتوں میں بہتری لا سکتے ہیں <coughs> <coughs> یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ہم اس خزانے کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں حضرت وسیم علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں جو طاقت اور قوت کسی ہے اس کا اثر کسی اور کے الفاظ میں نہیں ہو سکتا اور کیوں نہ ہو یہی تو وہ امام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اسلام کی نشتِ ثانیہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس زمانے بھیجا ہے بس یہ ہمارا جو حضمسیم علیہ السلاۃ اسلام کی بیت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ فرض ہے کہ آپ کے الفاظ کو پڑھیں سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنی حالتوں کو اس معیار پر لے کے آئیں جس کی حضرت مسیم علیہ السلط نے ہم سے توقع کی ہے اس وقت میں آپ کو چاندر شاد پیش کروں گا جو ہماری زندگیوں کا لاہِ عمل ہے ایک مقصد ہے جو آپ نے ہمیں ہمارے سامنے رکھا اور بیان فرمایا کہ ایک دی کا کیا معیار ہونا چاہیے اسے کیسا ہونا چاہیے آج کل کی مادی دنیا میں ان باتوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جبکہ ہم میں سے بعض کی ترجیحات بھی دنیا کی طرف زیادہ ہو گئی ہیں اور دین کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اعتقادی لحاظ سے ہم احمدی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن عملی کمزوریاں ہمیں بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں ان ارشادات کی روشنی میں ہر کوئی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تقوی کیا ہے تقوی کا معیار کیا ہونا چاہیے نیکی کیا ہے نیکی کا معیار کیا ہونا چاہیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس با اس کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسیم علیہ السلات فرماتے ہیں کہ سچا تقوا جس سے خدا تعالی راضی ہو اس کے حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یا حل الذین امن التقل امن التق اللہ کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پھر یہ بھی کہا کہ انََََََََََََََََََََََ لذین تقو ولزینہ محسن یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حمایت السط میں ہوتا ہے جو تقوا اختیار کریں تقوا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ تقوا کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے اور موسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی کریں اور پھر یہ بھی فرمایا للہ زینہ آسن الحسنہ للہ زینہ یعنی ان نیکیوں نیکیوں کو سنوار سنوار کر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ وہی بار بار ہوئی ان اللہ ما اللہ دین تقاف اللہ زینہ اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گر نہیں سکتا ہوں. خدا جانے آپ فرماتے ہیں خدا جانے دو ہزار مرتبہ ہوئی ہو اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جائے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جماعت میں شامل ہو گئے یا صرف خوش خیالی ایمان خوش خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچا تقوا اور پھر ڈے کی ساتھ ہو فرمایا یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اتنی بات پہ خوش ہو جائے مثلا کہ وہ زنا نہیں کرتا یا اس نے خون نہیں کیا کسی کو قتل نہیں کیا چوری نہیں کی یا کوئی فرماتے ہیں یہ کوئی فضیلت ہے کہ برے کاموں سے بچنے کا فخر حاصل کرتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم برے کاموں سے بچے ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ دراصل وہ جانتے ہیں کرنے والا اگر یہ کام نہیں کرتا وہ جانتا ہے تو چوری کرے گا تو قادم, قانون کی روح, روح سے زندہ میں جاوے گا یعنی قید ہوگا پکڑا جائے گا سزا ملے گی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ برے کام سے پرہیز کرے اتنا اسلام نہیں بلکہ جب تک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار نہ کرے وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا نیکیاں بطور غذا کے ہیں جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح جب تک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں بدیاں چھوڑو نیکیاں کرو تو تب روحانی زندگی ملتی ہے بعض برائیاں کس طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں جو انسان محسوس بھی نہیں کر رہا ہوتا لیکن ایک وقت میں وہ انہیں کی وجہ سے اللہ تعالی کی پکڑ میں آ جاتا ہے اس کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آف فرماتے ہیں کہ بعض گناہ موٹے موٹے ہوتے ہیں اس جھوٹ بولنا زنا کرنا خیانت کرنا جھوٹی گواہی دینا اور اطلاع حقوق لوگوں کے حق مارنا شرک کرنا وغیرہ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پورا پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے مول گزر جاتی ہے گناہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتا ہے پتہ نہیں لگ رہا ہوتا مثلا مثال دی آپ نے گلا کرنے کی عادت ہے شکوہ کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج کا اظہار کرنا اس کی ادھر باتیں کرنا کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت بڑا قرار دیا یہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو شکایتیں جو ہیں آخر میں گلا کرنا شکوہ کرنا چغلی بن جاتا ہے اس لیے قرآن شریف نے اس کو بہت بڑا قرار دیا چنانچہ فرمایا ببو احد حکم یاق العلامہ آفی ہے میں عطا خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تاکیر ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ اور فرماتے ہیں کہ ایسا کلمہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تاخیر ہو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور ایسی کاروائی کرے جس سے اس کو حرض پہنچے یعنی صرف باتیں نہیں ہوں کیونکہ باتیں پھر دوسرے کو نقصان پہنچانے والے بھی ہوتی ہیں شکوے اور گلے شروع ہوتے ہیں ایک دوسرے کی بدنیاں شروع ہوتی ہیں چوریاں کرنے شروع ہوتی ہیں اور پھر انسان ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچائے آف فرماتے ہیں ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو یہ سب برے کام ہیں فرمایا ایسا ہی بخل ہے غضب ہے یہ سب برے کام کنجوسی ہے ورثے میں آنا ہے یہ سب برے کام ہیں بس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اس سے پرہیز کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے جو خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے ہاتھوں سے یا پاؤں سے پشتر ہے خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے ہاتھوں سے یا پاؤں سے کوئی بھی قسم کو گناہ ہو کسی بھی علفے سے،, سے گناہ ہو رہا ہو ان سے بشتر رہے کیونکہ فرمایا ہے ولا تقف و مالسل کا بہ علم ان سما ولبصرا و کلو الاائے کا کانا انہو مسؤولا. یعنی جس بات کا علم نہیں خان خان اس کی پیروی پیر مت کرو کیونکہ کان آنکھ دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جائے گا مرنے کے بعد انسان جائے گا لک باز تو ان چیزوں سے سوال ہوں گے آپ فرماتے ہیں کہ بہت سی بدزنی بدیاں صرف بدزنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں ایک بات کسی کی نسبت سنی اور جھٹ یقین کر لیا بغیر تحقیق کے یہ بہت بری بات ہے جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو یہ اصل بدزنی کو دور کرنے کے لیے ہے کہ جب تک مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے دل میں نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لا ہمایا ایک ایسی محکم اور مضبوط بات ہے بہت سے انسان ہیں جو زبان کے ذریعے سے پکڑے جائیں گے بس بزنی جو ہے اگر یہ دور ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے آدھے فساد اور جھگڑے اور رنجشیں دور ہو جائیں اکائی پیدا ہو جائے وادت پیدا ہو جائے آف فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمی بحث زبان کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اور انہیں بہت کچھ ندامت اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے کوئی بات کہی اور پکڑے گئے اور بات سچی نہیں نکلتی پھر شرمندگی ہوتی ہے سچ ثابت نہیں ہوتا اس لیے بہتر ہے کہ بدظنی نہ کرو دوسرے متعلق مطلب اچھے خیال رکھو یا کوئی بات سنو تو تحقیق کر لیا کرو انسان کمزور ہے بعض خیالات دل میں آ جاتے ہیں لیکن اگر ان پر عمل نہ کرے انسان تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ صرف خیالات کے آنے سے پکڑ نہیں کرتا بلکہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے اب اس کی اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پکڑ کرتا ہے پھر آفرماتے ہیں کہ دل میں جو خطرات اور سرسری خیال گزر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے مثال مثلا کسی کے دل میں گزرے کہ فلاں مال مجھے مل جاوے تو اچھا ہے یہ ایک قسم کا لالچ تو ہے لیکن محض اتنے ہی خیال پر جو طبی طور پر دل میں آتا ہے آئے اور گزر جاوے کوئی مواقضہ نہیں ہے. لیکن جب ایسے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر عزم کرتا ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے سے وہ مال ضرور لینا ہے غلط طریقے سے مال کمانا ہے یہ <elech> خیال آ جائے کہ اگر میں ٹیکس میرا اتنا بنتا ہے اس میں اتنی کمی کر دوں تو میرے پاس اتنی بچت ہو جائے گی خیال آنا تو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہوں. لیکن اگر اس پر عمل کیا ٹیکس چوری کیا حکومت کو نقصان پہنچایا یا اپنی سچائی سچنی بولا اپنے چندوں کو میں اپنی آمد کو کم لکھوایا تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے اور وہ بہت سارے ایسے تجربے ہیں بہت سارے لوگوں کی مثالیں ہیں جن کی پھر آمدن آمدنی بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور اسی سطح پر آ ہے جس پہ وہ اپنی آمدنی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کھجور قربانی میں بھی اور حکومت کے حق ادا کرنے میں بھی فرمایات پھر یہ گناہ قابل مواقصہ ہے غرض جب دل دل عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے شرارتیں اور فریب کرتا ہے دنیا داروں میں دنیاوی لالچوں میں بھی کاروباری لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے سے جب دل میں خیال آتا ہے اس پہ عملی س... عمل کرنا شروع کرتے ہیں پروگرام بنانے شروع کرتے ہیں اسکیمیں بنانے شروع کرتے ہیں تو پھرمایا کہ یہ گناہ قابل معاخذہ لکھا جاتا ہے بس یہ اس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم توجیہی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور یہ انسان کی ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں بڑے بڑے کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں لوگ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی خون نہیں کیا ہوگا کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا نقب زنی نہیں کی چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا یا اور اس قسم کے بڑے گناہ نہیں کیے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کسی کا گلا نہیں کیا کوئی شکوہ نہیں کیا کسی کے پیچھے کوئی بات نہیں کی بزنی نہیں کی وہ لوگ کتنے ہیں یا کسی اپنے بھائی کی حد تک کر کے اس کو رنج نہیں پہنچایا کسی کو جذباتی ٹھیس نہیں پہنچائی یہ لوگ کتنے ہیں یا جھوٹ بول کر خطاع نہیں کی اب جھوٹ کی بھی بڑی قسمیں <تصفح> اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو یہ کہا ہے ایک مومن کو کہ ہلکا سا بھی جھوٹ نہیں بولنا تمہاری ہر ہر بات میں سچائی ہونی چاہیے فرماتے ہیں یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا جو بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں باتیں ان پر پھر قائم نہیں رہے اگر تو یہ کیسے کتنے لوگ ہوں گے ایسے آپ فرماتے ہیں کہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہیں جنہوں نے کسی کو رانج پہنچایا ہو کسی کا شکوہ نہ کیا ہو بزنی نہ کی ہو جھوٹ نہ بولا ہو دل میں خیالات برے نہ لائے ہوں ایسے فرماتے ہیں ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالی سے ڈرتے ہیں یہ سب کام اگر نہیں کرتے تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہے ورنہ نہ فرماتے ہیں ورنہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ان کی مجلسوں میں دوسروں کا شکوہ اور شکایت ہوتا رہتا ہے اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور صحیح بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں آپ ان جائزہ لے لیں اپنی مجالس کا خود دیکھیں ہر کوئی نظر آئے گا کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کی جاتی ہیں تصدیق کی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھالا جاتا ہے اس پر ہنسی چھٹا کیا جاتا ہے اور پھر اسی وجہ سے پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں بس یہ ہے نیکیوں کا معیار ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے ایک مومن کو اس مومن سے جس جن کی توقع کی جاتی ہے پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے فرمایا میں اس وقت برے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا قرآن شریف میں اول سے آخر تک عوامر اور نواحی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے ان کی تفصیل پرانے قریب موجود ہے اور ایک مومن کو قرآن شریف پڑھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے فرمایا کہ اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں خلاصتاً یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد کریں اللہ تعالیٰ دنیا میں دنیا پر وادت پھیلانا چاہتا ہے لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے ظلم اور خیانت کرتا ہے وہ وادت کا دشمن ہے اکائی نہیں پیدا ہو سکتی اس سے محبت نہیں پیدا ہو سکتی بھائی چارہ نہیں پیدا ہو سکتا ہمایا کہ وہ وادت کا دشمن ہے جب تک یہ بات خیال دل سے دور نہ ہوں کبھی ممکن نہیں کہ سچی عبادت پھیلے اس لیے اس مرحلے کو سب سے اول رکھا ہے ایک جماعت ہونے میں یہی برکت ہے کہ ایک اکائی قائم ہو وعدت قائم ہو اور یہی مقصد ہے حضرت مسلم علیہ السلام کے آنے کا اور یہی مقصد تھا مہدی امود کے آنے کا کہ مسلمانوں کو ایک کھاد پہ اکٹھا کریں <clears throat> امت واحدہ بنائیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے جب اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں لیکن جب اس مجلس سے یعنی کہ نیکی کی باتیں جو سنتے ہیں کی جا رہی ہیں اسے خطبہ دیا جا رہا ہے بیٹھے ہیں لوگ سن رہے ہیں دل متاثر ہو جاتے ہیں بعضوں کے اکثریت کے ہوتے ہیں مجھے خود لکھتے بھی رہتے ہیں لوگ لیکن فرمایا لیکن جب اس مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے احباب اور دوستوں سے ملتے ہیں تو پھر وہی رنگ ان میں آ جاتا ہے اور ان سنی ہوئی باتوں کو یکدم بھول جاتے ہیں جو نیکی کی باتیں سن کے آتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار ہمیں یہ باتیں دہرانی چاہیے اور سامنے رکھنی چاہیے تاکہ بھولنے سے پہلے یاد دہانی ہو جائے اور فرمایا کہ وہی پہلا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اس سے بچنا چاہیے جن صحبتوں اور مجلسوں میں ایسی باتیں پیدا ہوں ان سے الگ ہو جانا ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان تمام بری باتوں کے اجزاء کا علم ہو کیونکہ طلب شے کے لیے علم کا ہونا سب سے ضروری ہے. اول ہونا سب سے اول ضروری ہے یعنی کسی چیز کی آدمی خواہش کر رہا ہو اور اس کی طلب کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم بھی ہو کہ وہ چیز ہے کیا اچھی ہے یا بری ہے اچھائی کا بھی علم ہونا چاہیے اور برائی کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ اگر بری ہے تو چھوڑ دے اور اچھی ہے تو اس کو اپنا لے فرمایا کہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اسے کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں قرآن شریف نے بار بار تفصیل دی ہے بس بار بار قرآن شریف کو پڑھو بار بار قرآن شریف کو پڑھو اور تمہیں چاہیے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو یہ تقوا کا پہلا مرحلہ ہے بدیوں سے بچنا جب تم ایسی کوشش صحیح کرو گے کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں توفیق دے گا بچنے کی اور وہ کافوری شربت تمہیں دیا جائے گا جس سے تمہارے گناہ کے جذبات بالکل سرد ہو جائیں گے کفور کے بارے میں حکماں کہتے ہیں کہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں روحانی بیماری کے لیے بھی آپ نے اس میں مثال دی ہے کہ ایسا جب برائیوں سے بچو گے تو یہی تمہارے لیے کافوری شربت بن جائے گا جس سے آہستہ آہستہ تمہارے گناہ ٹھنڈے ہوتے جائیں گے ختم ہوتے جائیں گے اس کے بعد نیکیاں ہی سرزد ہوں گی جب تک انسان متقی نہیں بنتا یہ جام اسے نہیں دیا جاتا اور نہ اس کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے عبادتوں اور دعاؤں کو قبول کروانا ہے اس کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان برائیوں سے رکے اور نیکیوں کو اپنائے یہ تقوائے دعائیں قبول کرانے کے لیے بھی ضروری شرط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل ماں یا تقبل اللّہ اننا ماں اللہ میں یعنی بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادات کو قبول فرماتا ہے یہ بالکل سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں کا ہی قبول ہوتا ہے اور ان عبادات کی قبولیت کیا ہے اس سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز کی قبولیت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اثرات اور برکات نماز پڑھنے والے میں پیدا ہو گئے ہیں اور جب تک وہ برکات اور اثرات پیدا نہ ہوں تو نری ٹکرے ہیں فرمایا کہ اس نماز اور روزہ سے کیا فائدہ جب اس مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دوسرے کی شکایت اور گلہ کر دیا لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پتہ لگے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے کہ نہیں نماز یا عبادت تو اس کی نشانی یہی ہے کہ نمازوں کے بعد عبادتوں کے بعد دیکھنا چاہیے کہ بڑی اور چھوٹی برائیاں ہم سے دور ہو رہی ہیں ان سے نفرت پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر لیکیاں کرنے کی طرف توجہ زیادہ پیدا ہو رہی ہے سنچائی کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم آیا کہ وہ پھر یہ ٹکرے ہیں <clears throat> میں فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھی وہیں دوسرے کی شکایت پر گلہ شروع کر دیا بدنیاں شروع ہو گئیں باتیں شروع ہو گئیں امانت میں خیانت کر دی مجلسوں کی بھی امانت ہوتی ہے اور عہدے داروں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی جماعتی مجالس کی باتیں نہ اپنے گھروں میں نہ کسی غیر ضروری شخص کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر بھی پابندی ہونی چاہیے بہت ساری باتیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں فتن اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اپنی ایمانت اند... کی باتیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں کسی کے مقام پر حسد کرنے لگ جاتے ہیں لوگ کسی کی عزت پر حملہ کر دیا آپ فرماتے ہیں اگر ایسے ایبوں اور برائیوں میں ابتلا ہوئے تو پھر نماز سے نے اسے اس کیا فائدہ دیا بعض بہت سے نوجوان ہیں مجھے ذاتی طور پہ پتہ لگتا رہتا ہے لکھتے بھی رہتے ہیں بعض عہدے اور اپنے بڑوں کی ایسی باتیں دیکھ کر ہی جماعت سے پہلے سے دور ہٹے مسجد سے دور ہٹے پھر عبادت سے دور ہٹے پھر اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتے ہیں پھر ایسی نمازیں نہ تو یہ کہ نہ صرف نماز پڑھنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہوتا ہے ہم سے بس اگر اگلی نسل کو سنبھالنا ہے تو سب سے پہلے بڑوں اور عہدے کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے آپ نے فرمایا کہ پہلی منزل اور مشکل اس انسان کے لیے جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ برے کاموں سے پرہیز کرے اور یہی تقوہ پھر ایک اور جگہ افرماتے ہیں ایک موقع پر کہ یہ بھی یاد رکھو کہ تقوا اس کا نام نہیں کہ موٹی موٹی پتیوں سے پرہیز کرے بلکہ باریک در باریک پتیوں سے پچھتا رہے مثلاً ٹھٹے اور ہنسی کی وجہ سے بیٹھنا جہاں دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو غلط قسم کا یا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حد تک ہو یا اس کے بھائی کی شان پر حملہ ہو رہا ہو اگرچہ ان کے ان کی ہاں ہان بھی نہ ملائی ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی برا ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کی باتیں سننا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے چاہے شامل نہ ہو رہے ہو گفتگو میں کہ ایسی باتیں کیوں سنی یہ ان لوگوں کے کا کام ہے جن کے دلوں میں مرض ہے کیوں کر اگر ان کے دل میں بدی کی پوری حص ہوتی تو وہ کیوں ایسا کرتے اور کیوں ان مجلسوں میں جا کر ایسی باتیں سنتے پھر آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی باتیں سننے والا بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے جو لوگ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو صریح معافذہ کے نیچے ہیں واضح طور پر سزا کے نیچے آ گئے کیونکہ انہوں نے افتتاب گناہ کیا ہے لیکن جو چپکے ہو کر بیٹھے رہے وہ بھی اس گناہ کے خمیازے کا شکار ہوں گے ان پہ بھی وہ بھی گناہ بن رہے ہوں گے اور ان کو بھی نتیجہ بھگتنا پڑے گا اس حصے کو بڑی توجہ سے یاد رکھو آپ فرماتے ہیں کہ اس حصے کو بڑی توجہ سے یاد رکھو اور قرآن شریف کو بار بار پڑھ کر سوچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اس لیے بہت یاد رکھنے کی چیز سے بس غلط باتوں کو سن کر خاموش رہنے والے وہیں بیٹھے رہ کر صرف باتیں سننے والے کہ مدے کے لیے باتیں سن رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہوں گے پھر اس بات کی مزید ذات بھی فرمائی کہ ایک مومن صرف اس بات پر خوش نہیں ہو جاتا کہ اس نے کوئی برائی نہیں کی پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے یہ تو دوسرے مذہبوں اور قوموں کے شروفات جو ہیں بلکہ اکثریت جو ہے ان لوگوں میں بھی ایسے اکثریت لوگوں کی ہے جو برائیاں نہیں کرتے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہندؤں عیسائیوں اور دوسری قوموں میں پائے جاتے ہیں جو بعض بنا نہیں کرتے مسلم بعض جھوٹ نہیں بولتے کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے قرضہ دبا نہیں لیتے بلکہ واپس کرتے ہیں معاملات میں معاشرت میں بھی پکے ہوتے ہیں مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی ہی بات جس سے وہ راضی اتنی ہی بات نہیں جس سے وہ راضی ہو جاوے بدیوں سے بچنا چاہیے اور اس کے بالمقابل نیکی کرنی چاہیے اس کے بغیر مخلصی نہیں جو اس پر مغرور ہے کہ وہ بدی نہیں کرتا وہ نادان ہے اسلام انسان کو اسی حد تک نہیں پہنچاتا اسی حد تک نہیں پہنچاتا اور چھوڑتا بلکہ وہ دونوں شکیں پوری کرانا چاہتا ہے کہ یعنی بدیوں کو تماموں کو مال چھوڑ دو اور نیکیوں کو پورے اخلاص سے کرو جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں نجات نہیں ہو سکتی آف فرماتے ہیں میں پھر جماعت کو تقید کرتا ہوں کہ تم تقویٰ تہارت میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا انََََََََََََََََََََا اللہ زینکو اللہ زیناً اللہ تعیٰیٰیٰیٰیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے نےکوا کا طریق اختیار کیا اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں فرمایا خوب یاد رکھو کہ اگر تقویٰ نہ اختیار نہ کرو گے اور اس نیکی سے جسے خدا چاہتا ہے کثیر حصہ نہیں لوگے تو اللہ تعالیٰ سب سے اول تم ہی کو ہلاک کرے گا کیونکہ تم نے ایک سچائی کو مانا ہے اور پھر عملی طور سے اس کے منکر ہوتے ہیں. یعنی زمانے کے امام کو مانا ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم باقی مسلمانوں سے بہتر ہیں اور لیکیوں پر چلنے والے ہیں لیکن عملی طور پر اگر تکوا نہیں تو اسے انکار ہو رہا ہے اس بات پر ہر کچھ بھروسہ نہ کرو اور مغرور مت ہو کہ بیعت کر لی ہے جب تک پورا تقوی اختیار نہ کرو گے ہرگز نہ بچو گے خدا تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نہیں نہ اس کو کسی کی رعایت منظور ہے جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اسی کی پیدائش ہیں اور تم بھی اسی کی مخلوق مخالفین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہم بھی اسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں صرف اعتقادی بات ہرگز کام نہ آئے گی جب تک تمہارا کال اور فیل ایک نہ ہو اعتقاد تو دوسرے مسلمانوں کو بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں قرآن کریم آخری شرح کتاب ہے یہ تو اعتقاد ہمارا بھی ہے ان کا بھی لیکن اگر کال اور فعل میں تضاد ہے صرف اعتقاد کام نہیں آئے گا اصل چیز عمل ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے بس اسلام لانا کافی نہیں احمدی ہونا کافی نہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ڈھالنا ڈال ضروری ہے اور حقیقی مومن بننا جس کی اللہ تعالی ہم سچوں کو رکھتے پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ عملی راستے دکھاؤ عم عملی راستی دکھاؤ یعنی عملی طور پر سچائی کو ظاہر کرو تا وہ تمہارے ساتھ ہو رحم اخلاق احسان عمال ہسنا ہمدردی اور پھر عضی میں اگر کمی رکھو رکھو گے تو مجھے معلوم ہے اور بار بار میں بتلا چکا ہوں کہ سب سے اول ایسی ہی جماعت ہلاک ہوگی فرمایا کہ موسا علیہ السلام کے وقت جب اس کی امت نے خدا تعالیٰ کے حکموں کی قدر نہ کی تو باوجود ہے کہ موسا ان میں موجود تھا مگر پھر بھی بجلی سے ہلاک کیے گئے تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم میری بیت کر کے بچ جاؤ گے صرف پھر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے آ فرماتے ہیں صحابہ کا مثال دیتے ہوئے کہ یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں ہے کہ دین کو دنیا مقدم کرنا اور تقوی پیدا ہونا خدا تعالیٰ کی راہ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ،, صحابہ نے جو نمونہ دکھایا وہ کیا تھی خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو امادہ ہو گئے پس یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا انسان بات نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو جا رہے مگر صحابہ کی حالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو ادا کیا جب انہیں حکم ہوا کہ اس راہ میں جان دے دو پھر وہ دنیا کی طرف نہیں جھکے پس یہ ضروری امر ہے کہ تم دین کو دنیا پر مقدم کر لو آج کل میں صحابہ کے خود بات بیان کر رہا ہوں بہت سارے عجیب جی واقعات سامنے آتے ہیں کس قسم کی قربانیاں دینے والے تھے کس طرح نیکیاں پیدا کرنے والے تھے اپنے اندر کس طرح تقوا میں بڑھنے والے تھے کیا باتوں کے معیار تھے اسی لیے کہ ہمارے سامنے وہ نمونے آ جائیں جن کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صحابہ جو میرے ہیں یہ ستاروں کی مانت ہیں جس کے پیچھے بھی چلو گے وہ تمہیں صحیح رستے کی طرف لے جائے گا بس وہ یہ ہمارے لیے اسوا حسنہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اب جس کا اصول دنیا ہے پھر وہ اس جماعت میں شامل ہے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اس جماعت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اس جماعت میں داخل اور شامل ہے جو دنیا سے دستبردار ہے یہ فرماتیں اس کی وضاحت بھی آگے کر دی کہ یہ کوئی خط مت خیال کرے کہ میں اس خیال سے تباہ ہو جاؤں گا یہ خدا شناسی کی راستے سے دور لے جانے والے خیال ہے کہ دنیا کی طرف نہ گیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا فرمایا خدا تعالیٰ کبھی اس شخص کو جو محض اسی کا ہو جاتا ہے ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ خود اس کا متکفل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے جو شخص اس کی راہ میں کچھ کھوتا ہے وہی کچھ پاتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو پیار کرتا ہے اور انہی کی اولاد برکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے اور یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کا سچا فرما بردار ہو وہ یا اس کی اولاد تباہ و برباد ہو جاوے دنیا ان لوگوں ہی کی برباد ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دنیا پر جھکتے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر امر کی تناب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتح نہیں ہو سکتا کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اور کسی قسم کی آسائش اور راحت میسر نہیں آ سکتی ہم آتے ہیں کہ دولت ہو سکتی ہے پیسہ مر جائے دولت پیسہ آ جائے کسی کے پاس مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے مرنے کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے ضرور کام آئے گا بہت ساری مثالیں ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لٹ جاتی ہے دولتیں ان کی مرنے کے بعد فرمایا ان باتوں پر غور کرو اور اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرو میرا فرماتے ہیں کہ ابھی تک جو تعریف کی جاتی ہے جماعت کی یا احمدیوں کی وہ خدا تعالیٰ کی ستاری کرا رہی ہے اللہ تعالیٰ پردہ پر پوشی کر رہا ہے لیکن جب کوئی ابتلاح اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو ننگا کر کے دکھا دیتی ہے اس وقت وہ مرض جو دل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اس زمانے کی جب جب آپ بات کر رہے ہیں اپنے زمانے کی اس وقت تو تقوہ اور نیکی کا معیار آج کی بہت نسبت بہت بلند تھا لیکن آپ کے دل میں اس وقت بھی ایک درد تھا آج ہم اپنی حالتیں دیکھ کر خود جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا حالت ہے ہماری ہمارا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے نیکی کے معیار کیا ہیں <تصفح> پھر اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ سچا موم، مومن کون ہے آپ فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی مومن اور بیت میں داخل ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لے جیسا کہ وہ بیت کرتے وقت کہتا ہے اگر دنیا کی اغراض کو مقدم کرتا ہے تو وہ اس اقرار کو توڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ٹھہرتا ہے فرمایا یقین یاد رکھو کہ جب تک انسان کی عملی حالت نہ ہو زبان کچھ چیز نہیں یہ میری لاف کذاف ہے سچا ایمان وہی ہے جو دل میں داخل ہو اور اس کے اعمال کو اپنے اثر سے رنگین کر دے سچا ایمان ابو بکر اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا کیونکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال تو مال جان تک کو دے دیا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی فرمایا مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نقش دل پر ہو جاتا ہے اور کیسی بابرکت وہ قوم تھی اور آپ کی قوت قدسیہ کا کیسا اثر کبھی اثر تھا کہ اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا غور کر کے دیکھو آپ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ایک حالت اور وقت ان پر ایسا تھا کہ تمام محرومات ان کے لیے شیر مادر کی طرح تھے یعنی ماں کے دودھ کی طرح سب برائیاں کرنے والے تھے چوری شراب خوری زنا و فجور سب کچھ تھا غرض کون سا گناہ تھا جو ان میں نہ تھا لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور تربیت سے ان پر وہ اثر ہوا اور ان کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور کہا اللہ اللہ فی اصحابی گویا بشریت کا چولہا اتار کر مذہر اللہ ہو گئے اور ان کی حالت فرشتوں کی سی ہو گئی تھی جو یا فلونہ مایو عمرون یعنی جو کہا جاتا کہتے تھے وہی کرتے ہیں اس کے مسداق بن گئے ٹھیک ایسی ہی حالت صاحب ابھی ہو گئی تھی ان کے دلی ارادے اور نفسانی جذبات بالکل دور ہو گئے تھے <تصفح> پھر آپ فرماتے ہیں جس شاخ کا تعلق کہ بیت کرنے کے بعد ایک احمدی کو کیا ہونا چاہیے اور کس طرح مضبوط تعلق ہونا چاہیے اس کا جماعت کے ساتھ اور اپنے زمانے میں آپ نے بتایا آپ کے ساتھ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت کا سلسلہ ہے شروع ہوگا اس کے ساتھ جڑے رہنا کہ وہ دائمی سلسلہ تمہارے ساتھ چلے گا آپ فرماتے ہیں کہ جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر خوش ہو کر گر جاتی ہے جو شخص زندہ جو شخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا ہر طرح مل جاتی ہے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے لیکن جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے وہ ایک مردار کی طرح ہے جو کبھی سچی نصرت کا منہ نہیں دیکھتا یہ بیت اس وقت کام آ سکتی ہے جب دین کو مقدم کر لیا جاوے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش ہو بیت ایک بیج ہے جو آج بویا گیا اب اگر کوئی کسان صرف زمین میں دکھ پر ہی کنات کرے بیج بو دے اور سمجھے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ اور پھل حاصل کرنے کی جو جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی ادا نہ کرے نہ زمین کو درست کرے نہ آپاشی کرے نہ موقع پہ موقع مناسب کھاد زمین میں ڈالے نہ کافی حفاظت کرے تو کیا وہ کسان کسی پھل کا کی امید کر سکتا ہے یہ علاقہ بھی گجرات کا ہے بہت سارے لوگ نئے یہاں آنے والے بھی جو آئے ہیں اب ریفیوجی سٹیٹس پر یا سائلن لے کر وہ بھی دیہاتوں سے بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر بیج بونے کے بعد صحیح نگہداشت نہ کی جائے فصل کی تو اسے پھل نہیں لگتا بس یہاں یہاں آنے والوں کو نئے آنے والوں کو اس حوالے سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے حالات بہتر کیے مذہبی آزادی دی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور ازادی سے اپنے مذہب کا اظہار کر سکتے ہیں اس لیے یہ ضروری بھی ہے ہر ایک احمدی کے لیے یہاں جو پاکستان سے خاص طور پہ آئے ہوئے ہیں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کریں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو صحیح دینگہداشت نہیں کرے گا اپنے پھل باغ کی یا فصل کی اس کا کھیت ضرور ضرور تباہ اور خراب ہوگا کھیت اسی کا رہے گا جو پورا ذمے دار بنے گا سو ایک طرح کی تخمریزی آپ نے بھی کی ہے آج کی ہے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود تھے اور آج ہم ہیں اس کے مخاطب کہ ہم نے بھی بیچ بویا اہمیت قبول کیا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے مقدر میں کیا ہے لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس تخم کو محفوظ رکھے اور اپنے طور پر ترقی کے لیے دعا کرتا رہے مثلا نمازوں میں ایک قسم کی تبدیلی ہونی چاہیے نمازوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے مسجدیں بنا لیں مسجدیں بنا لیں ان کے حق ادا کرنے کی بھی کوشش چاہیے پھر ایک بڑی ضروری نصیحت میں نے تو کی ہے جو میں پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں آج کل کا زمانہ بہت خراب ہو رہا ہے قسم قسم کا شرک بدت اور کئی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں بیعت کے وقت جو اقرار کیا جاتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کر رکھوں گا یہ اقرار خدا کے سامنے اقرار ہے اب چاہیے کہ اس پر موت تک خوب قائم رہے ورنہ سمجھو کہ بیت نہیں کی اور اگر قائم ہوگئے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں برکت دے گا دین میں بھی برکت دے گا دنیا میں برکت دے گا اپنے اللہ کے منشاہ کے مطابق پورا تقوی اختیار کرو زمانہ نازک ہے کہرے الہی نمودار ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو بنا گا وہ اپنی جان اور اپنی اعل اللہ پر رحم کرے گا فرمایا دیکھو انسان روٹی کھاتا ہے جب تک سیری کے موافق پوری مقدار نہ کھا لے تو اس کو بھوک نہیں جاتی گہرے الہی کے بارے میں بھی اب دیکھ لیں اب فرما رہے ہیں کہرے الہی ناز اب ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ یہ اداد و شمار ہیں کہ دنیا میں جتنے زلزلے اور طوفان اور آفات گزشتہ سو سال میں آئے ہیں پہلے نہیں آئے یہاں بھی طوفان آتے رہتے ہیں بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں اور بے شمار ہو رہی ہیں ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ پانچ سو سال کی مثال اتنے سال کی مثال یہ اتنے دہائیوں کی مثال یہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لوگ تو نہیں سمجھتے دنیا دار ہیں لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار ہیں یہ حزبسیم علیہ السلام نے وارننگ دی ہوئی ہے کھل کے ان باتوں کے لیے اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ آفات کی معمولی آفات نہیں ہے ان کی پیشگوئیاں سو سال پہلے ہو چکی ہیں اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آیا انسان اب بھی اگر روشنی کیا گیا تو پھر بچنا محال ہے اسی طرح انسان نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں جنگیں ہیں جنگیں سہی جا رہی ہیں ظلم کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو اور اس کا پھر آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ظلم کی انتہا جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب وہ انتہا کو پہنچ جائے گا ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ انتہا ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑی ڈھیل دیتا ہے جب وہ ظلم انتہا کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ گیا تو پھر ظلم کرنے والی قوموں کی بھی تو ہے اور صرف اسی وقت وہ لوگ ہی بچ سکتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسلم علیہ السلام نے ایک شعر میں فرمایا آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے دولت جائب سے پیار بس اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی دنیا کو بچانے کے لیے بھی ہمیں بہت کوشش کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنی پوری طاقتیں اور استدادیں استعمال کرنی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح حاصل کریں آپ فرماتے ہیں کہ انسان روٹی کھاتا ہے جب تک شیری کے موافق پوری مقدار نہ کھا لے پیٹ نہ بھر لے اس کی بھوک نہیں جاتی اگر وہ ایک بھولا روٹی کا کھا لے ٹکڑا چھوٹا سا لے لے ایک ذرا کھا لے تو کیا بھوک سے نجات پائے گا ہرگز نہیں اگر وہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق میں ڈالے وہ قطرہ اسے ہرگز نہیں بچا سکے گا بلکہ باوجود اس قطرے کے وہ مرے گا فرمایا کہ حفظ جان کے واسطے وہ قدرے محتاط جس سے زندہ رہ سکتا ہے جب تک نہ کھا لے اور نہ نہ پیوے نہیں بچ سکتا ایک مقدار ہے خاص اور اس وقت تک جس نہ کھاؤ گے کھانا بھوکا اس وقت تک نہیں جب تک کھائے گا یا پیاسا اس وقت تک پانی نہیں پیے گا بچ نہیں سکتا یہی حال انسان کی دینداری کا ہے جب تک اس کی دینداری اس حد تک نہ ہو کہ سیری ہو بچ نہیں سکتا دینداری داری تقوا خدا کے احکام کی اطاعت کو اس حد تک کرنا چاہیے جیسے روٹی اور پانی کو اس حد تک کھاتے اور پیتے ہیں جس سے بھوک اور پیاس چلی جائے نمایاں خوب یاد رکھو رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی بعض باتوں کو نام ماننا اس کی سب باتوں کو ہی چھوڑنا ہوتا ہے اگر ایک حصہ شیطان کا ہے اور ایک اللہ تعالی کا تو اللہ تعالی حصہ داری کو پسند نہیں کرتا یہ سلسلہ اس کا اس لیے ہے کہ انسان اللہ تعالی کی طرف آوے اگرچہ خدا کی طرف آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک قسم کی موت ہے مگر آخر زندگی بھی اسی میں ہے جو اپنے اندر سے شیطانی حصہ نکال کر پھینک دیتا ہے وہ مبارک انسان ہوتا ہے اور اس کے گھر اور نفس اور شہر سب جگہ اس کی برکت پہنچتی ہے لیکن اگر اس کے حصے میں ہی تھوڑا سا آیا ہے تو برکت نہ ہوگی جب تک بیعت کا اقرار عملی طور پر نہ ہو بیعت کچھ چیز نہیں ہے جس طرح ایک انسان کے آگے تم بہت سی باتیں زبان سے کرو مگر عملی طور پر کچھ بھی نہ کرو تو وہ خوش نہ ہوگا اسی طرح خدا کا معاملہ ہے وہ سب غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک تو تم اس کی اطاعت کرو پھر ادھر اس کے دشمنوں کی بھی اطاعت کرو اس کا نام تو نفاق ہے انسان کو چاہیے کہ اس مرحلے میں زید و بکر کی پرواہ نہ کرے مرتے دن تک اس پر قائم رہے یا نہیں دین کے دن کو دنیا پر مقدم کرنے کے حد پر فرمایا بدی دو قسم کی دو قسمیں ہیں ایک خدا کے ساتھ شریک کرنا اس کی عظمت کو نہ جاننا اس کی عبادت اور اطاعت میں قسل کرنا دوسری یہ کہ اس کے بندوں پر شفقت نہ کرنا ان کے حقوق ادا نہ کرنا اب چاہیے کہ دونوں قسم کی خرابی نہ کرو خدا کی اطاد پر قائم رہو جو عہد تم نے بیعت نے کیا ہے اس پر قائم رہو خدا کے بندوں کو تکلیف نہ دو قرآن کریم کو غور بہت غور سے پڑھو اس پر عمل کرو ہر ایک قسم کے ٹھٹھے اور بہدودہ باتوں اور مشرکانہ مجلسوں سے بچو پانچوں وقت نماز کو قائم رکھو غرضی کے کوئی ایسا حکم لاہی نہ ہو جس سے تم جسے جس تم ٹال دو بدن کو بھی صاف رکھو اور دل کو ہر ایک قسم کے بے جا کینیں بغض اور حضرت سے پاک کرو یہ باتیں ہیں جو خدا تم سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بیت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے بنے دنیا میں رہتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد پورا کرنے والے ہوں آپ علیہ السلام کے شاد پر عمل کرنے والے ہوں اور جو شرائط بیت میں دسویں شرط ہے تاط در معروف کا آپ کی اطاعت کا اس کا حقیقی مفہوم سمجھتے ہوئے اس کے وہ اطاعت کے اس معیار پر پہنچنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے تاکہ ان اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے وارث بنے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت وسیم علیہ السلّت اسلام سے فرمایا ہے الحمداللہ الحمد للہ مین شروع میاد اللہ فلا مدل له ومن له فلا هادي له ونشهد اله الا اللہ فلاح دبد رسول عباد اللہ عرحم کم اللہ مو دل سان تربا واش ول کر لک کرو اللہ اسکول کم مدوس تو جیب لکھوں اکبر احمد زندہ زند زباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بار احمدیت زندہ زندہ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 دنیا میں لہرائیں گے کانٹے چاہے لاکھ لاک بچھا, بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی ہے زندہ باد احمدیے زندہ باد احمدی ہے زندہ باد زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ زندہ باد بار زند زند